پاکستانی فلمی سنت کی مشہور پلے بیک سنگر نسیم بیگم سے کروا رہے ہیں نسیم بیگم نے بے شمار فلموں کے لیے گانے گائے ہیں جن میں سے اکثر مقبول ہوئے ہیں نسیم بیگم المیہ تربیہ کلاسیکی اور ہلکے پھلکے گانے یکساں مہارت سے گاتی ہیں ایس ایم سلیم پلے بیک سنگر نسیم بیگم سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں نسیم بیگ کس گھر میں پٹیالے کی گائکی کو پسند کرتی ہوں میں اس گھرانے کی شاگرد ہوں میں نے گانا مختار بیگم سے سیکھا ہے اور جو کچھ بھی میں کرتی ہوں اور خدا نے میرا اتنا نام کیا یہ ان کی بدولت ہے مگر میں نے تو ان کے گھر میں ہی پرورش پائی ہے اور انہوں نے مجھے شاگرد بھی بیٹی سمجھ کے رکھا ہے ان کے پاس ہی میں رہتی تھی ان کے پاس ہی رہ کے میں نے گانا بھی سیکھا فلموں میں جو آپ گانے گاتی ہیں وہ تو یقینی طور پر اس گائیکی سے ذرا مختلف ہوتی ہیں نا جی یہ کی آج ہے تو فلمی گانا بھی آ سکتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک یہاں فنکشن ہوا تھا ایک مقامی ہوٹل میں جی اس میں آپ نے ایک آغاشر مرہوم کی غزل جی گائی جی تھی اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کا ایک ٹکڑا سننے والوں کے لیے پیش کریں جیسے آپ کی خوشی آ, آ, آ, آ, آ dilu देखो फिर भी एक दोबारी गया आपने मुलाजा फरमाया नसीम बेगम साहिबा जी आपकी राय क्या है इस गाने के बारे में جی جیسا میری بیوی بی جی گاتی ہیں میں نے تو ایک حصہ بھی نہیں ویسا گایا جنہوں نے مجھے گانا بتایا جی جی تو جیسا وہ گاتی ہیں میں نے بھی ان سے ہی سیکھا ہے ان سے ہی غزل سیکھی ہے مگر جیسے وہ ادائیگی کرتی ہیں میں ساری عمر بھی لگی رہی ادائیگی مجھے نہیں کرنی آتی میرے خیال میں مندی اور یہ بڑی اچھی بات ہے اچھا نسیم میڈم صاحب فلموں میں کس طرح میں کورس گایا کرتی تھی پھر فلم بے گنا شروع ہوئی تو اس میں شہری یار صاحب مجھے بلوایا ڈائریکٹر صاحب جی ہاں ڈائریکٹر ہیں تو وہ ان کی بھی پہلی پکچر تھی تو انہوں نے مجھے بلوایا گانے کے لیے وہ خدا نے گانا بہت مقبول کر دیا اسی کی وجہ سے میرا انڈسٹری میں نام ہو گیا اور جب خدا مہربان ہو جائے تو دنیا بھی مہربان ہو جاتی بالکل صحیح ہے پہلے بھی تو میں گاتی تھی کوئی پوچھتا نہیں تھا मगर अब है, अल्ला की है, मैं लाक लाक शुकर है मैं तो शुक्रिया अदा नहीं कर सकती अब तो यानी लोग इतना पूछते आप गप्रा जाती रजी मेरे उस की मेहरबानी जिन्होंने इसकाबिल किया मुझे सही है अच्छा नसी मैडम साहब आपका पहला जो गाना अभी आपने जिसका जिक्र किया है वो कौन सा था उसके बोल क्या, क्या मेरा प्यार तो अगर میں آپ سے درخواست کروں کہ اس کی ایک دو لائنیں آپ آپ مجھے مجبور کرتے ہیں تو میں سنا دیتے ہیں ویسے مجھے بہت سخت زکام ہوا ہے نینی جل بھر آئے جل بھر آئے مورکھ من تڑ پائے روٹ گیا مورا پیار روٹ گیا مورا پیار بہت خوب دیکھیے مجھے بہت زکام تھا اور سننے والوں کی خواہش تھی اس لیے میں نے تھوڑا سا آپ کو سنا دیا بڑی مہربانی اچھا نسیم بیگم صاحبہ آج کل آپ کون, کون سی فلموں میں گانے ریکارڈ کروا رہی ہیں؟ جی آج کل کافی پکچر میرے پاس हुँ. بہت مجھے فرصت بہت کم ملتی لاہور میں ہی کراچی ہاں جی لاہور میں بھی کراچی میں بھی مجھے بہت سے پروڈیوسر کہہ رہے ہیں हुँ. مگر لاہور میں میں نے جا کے ریکارڈنگ کرنی ہے हुँ. اس لیے میں یہاں نہیں کر سکتی گانے نہیں گا سکتی ان میں اچھی اچھی فلم کون سی ہیں آپ کے خیال میں م, میرے خیال میں اب میں فلم شکریہ کا ویسے گانے تو میں نے سب کے جتنے میوزک ڈائریکٹروں کے گانے گاتی دل سے گاتی ہوں کیونکہ اس میں میری بھی عزت ہے اچھا گاؤں گی تب جب برا گاؤں گی تو میری بدنامی ہوگی تو اس لیے میں تو ویسے وہ جو سچویشن تھی فلم شکریہ کی وہ گانا ایسا میں نے گایا کہ میں خود رو پڑی تھی کیا بہت غمگین کچھ گانا تھا ہاں جی بہت غمگین اور بچوں کے اوپر وہ گانا فلمایا گیا اور اتنا سین اس کا تھا بہت تو لکھا بھی بہت اچھا گیا تھا تو ٹیون بھی اچھی بن گئی تھی بیگم صاحبہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس گانے کی بھی دو ایک لائنیں لیکن کیا مجھے مجبور کیے جا رہے ہیں میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ مجھے زکام ہے نہیں تھوڑی سی دو ایک لائن لیکن میں اس چیز کے لیے ہرگز آپ کو مجبور نہیں کروں گا کہ آپ اس گانے کے ساتھ روئیں بھی اس لیے کہ میں آپ کا رونا برداشت نہیں کر سکتا تارا میرا چاند میرا تارا امی کی لاڈنی ابا کا پیارا ایک میرا چاند مرا تارا کی گھٹائیں جاؤ جی در لے چلی ہے قسمت ساتھ رہیں گی ماں کی دعائیں جاؤ میری جا ہوگا نی گے اللہ تمہارا ایک میرا چاندی بہت خوب نسیم بیگم صاحب بہت خوب نسیم بیگم صاحب آپ جانتی ہوں گی کہ ہمارے سننے والے یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی آرٹسٹ آئے اس کی پسند کا ایک ریکارڈ سنیں تو آپ اپنی پسند کا کوئی ریکارڈ تجویز کیجیے تاکہ ہم اپنے سننے والوں کو سنا سکیں देखिए मैंने तो बहुत ही गाने रिकॉर्ड करवाए हैं मुझे तो इतना अंदाजा ही नहीं तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ पर... आपकी खुशी मुझे ये आपको आप... आप लगा दीजिए तो ये हमारे पास डिब्बा रखा है इसमें से जो भी पहला रिकॉर्ड निकल है वो हम लगा देंगे आ ये देखिए आप ही का रिकॉर्ड निकला है ये लोरी है हमें भी जीने दो सुनिए نسیم صاحبہ یہ عجیب اتفاق ہے کہ آپ نے وہ شکریہ کی لوری سنائی اور میں نے جو ریکارڈ اپنی پسند کا نکالنے کی کوشش کی تو وہ بھی لوری لوری نکلائی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سو جائیں یا ہم سو جائیں ہاں ایک اور چیز ہے جو ہائی سنس بلب بنانے والوں نے آپ کے لیے تحفے کے طور پہ بھیجیے جو سوتے وقت یا سونے سے پہلے استعمال کی جاتی ہے اس میں ان کے کچھ بلبس ہیں ہائی سنس اس کو آپ قبول فرمائیے اور انہیں شکریہ کا موقع دیجئے ہائی والوں کا بہت بہت شکریہ نوازش انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی خدا حافظ خدا حافظ